آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے نامور مسور جنابین سے کرا رہے ہیں سادگین صاحب لاہور میوزیم کے مین ہال کی چھت کے لیے جو آپ نے ایک وسیع پیمانے پہ تصویر تیار کی ہے اس کے موضوع پہ کچھ روشنی ڈالے ویسے فقیر سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر نگارہ میں جب کبھی بھی وارد ہوا ہے تو تحفے درویش کے طور پر کچھ نہ کچھ ساکنانے شہر کو بزرگانے شہر کو کرم فرما شہر کو اور نگرانے شہر کو اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی है درویش دے کر گیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں گاؤں گا ایسا موقع نہیں ہے جی. اس مرتبہ جب میں پچھلی مرتبہ لاہور میں تھا اور میں سورہ یاسین لکھ رہا تھا جو کہ توفہ درویش کے طور پر ساکنان شہر کو پیش کرنے کے لیے لکھی گئی تھی تو اس زمانے میں میں کیونکہ بنیادی طور سے نقاش ہوں اور خطاط نہیں ہوں اس خطاطی کا رد عمل میرے اوپر یہ تھا کہ جب میں میوزیم کی سینٹرل گیلری کے نیچے سے گزرتا تھا اور چھت کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچ کر کہ بھائی بنیادی طور سے میں نقاش ہوں میری سورہ یاسین کو دیکھ کر لوگ مجھے خطرہ سمجھیں گے لہذا میری جو اصلیت ہے یعنی میری جو مصوریت ہے مصوری کی جو میری جہت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے وہ چھت بنائی تھی ایک چیز تو یہ تھی اچھا یہ آئیڈیا جو تھا اس چھت کے نیچے سے اتنی مرتبہ گزرتے گزرتے رہنے کی وجہ سے اس کا جتنا ذہنی عمل تھا وہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اس کے بعد میں کراچی چلا گیا کرانچی جب میں گیا یعنی سورہ یاسین لکھنے کے بعد مجھے اس وقت مشرق وسطی کے جملہ ممالک خلیج ایران کی, کے ارد گرد کے جملہ جو, جو, جو, جو شیرڈم سے وہاں سے اور اس کے علاوہ شمالی افریقہ سے کے جملہ ممالک سے مجھے نمائشیں اور کام کرنے کی دعوتیں آئی بھی رکھی تھیں جن کو میں ملتوی کر کے پھر آیا یہاں جی. کہ لاہور کے میوزیم کی سیلنگ بناؤں گا چنانچہ اس کا بنیادی خیال کیونکہ چھت پر ہے تو چھت پر ایسی چیزیں اگر چھت پر مثلا میں سمندر میں یا دریا میں تیرتی ہوئی کشتیاں بنا دوں تو وہ تو ہوتی نہیں ہے اوپر یعنی بصیرت کے جو اثرات ہیں انہیں عجیب اولو اور بیڈم معلوم ہوں گی لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ جو جو چیزیں فضائے نیلگوں میں یعنی فضائے نیلگو میں اپنے محوروں اور مزاروں پر گردش کرتی ہیں یعنی سیارے ہوں یا سیاروں کو چھوڑ دیں بلکہ بیلونس کو ہی لے لیں یہ سب چیزیں گول ہوتی ہیں ٹھیک تو نتیجے میں اوپر میں نے یہ سوچا کہ سرکل جو ہے وہ چاروں طرف سے سیدھی معلوم ہوتی ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے تو اب اوپر آدمی دیکھے گا تو اس کی سیرت کے جو اعصاب ہیں ان پر زیرانی نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا سرکل سے نہیں ہونا چاہیے اور سرکل سے ہوتے ہوتے پھر یعنی کائنات کا نقشہ ذہن میں آیا اور جب کائنات کا نقشہ ذہن میں آیا تو کائنات میں ابن آدم اور کائنات کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے پس منظر میں, پورا پورا موضوع موضوع میں آیا یہ کہ ابن آدم جو ہے اس کا کام جو ہے وہ تصویر کائنات کرنا ہے یہ اس کا میرا موضوع جس میں ایک جگہ جہاں تصویر شروع ہوئی ہوتی ہے وہاں چاہے نامعلومیت کے اندھیرے میں آدمی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولتا ہے ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ اس نامعلوم کائنات میں جو یعنی انسٹیریس جس یعنی پورسکار کائنات میں ہے کیا اور وہ کورید رہا ہے ٹٹول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے جیسے اندھیرے میں ہم لوگ ٹٹول دینی ہے اگر بجلی فرض کیجیے فیل ہو گئی جی اور ماچس پل کی تلاش کرنی ہے تو ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں اسی طرح آدمی چاہے نامعلومیت میں اپنے ہاتھوں سے اوپر کی طرف کو ٹٹول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں ہے کیا جی جی اور اس کے بعد وہ اپنی عقل کی آمیزش رہا ہے اپنی کوشش میں اور عقل کی آمیزش کے بعد وہ مختلف قسم کے کمپاس اور خود اور قلم اور شیشۂ سات ان چیزوں کی تخلیق کرتا ہوں اور ان چیزوں کے ذریعے وہ کائنات کی ماہیت اور ساخت کے اندر اس کی جو یعنی اس کی جو اصلیت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں, میں میں نے جہاں تصویر ختم ہوتی ہے اسے یعنی ایسا دکھا دیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہے نامعلومیت کے کنویں سے اس کے ہاتھ جو نکل گئے ہیں اور سیارے جو ہیں وہ اس کے اس کی ہتھیلیوں میں کوئی ایسے آ رہے ہیں جیسے جیسے کرکٹ کھیلنے والے والا جو ہے وہ اڑتی ہوئی گیم کا کیچ لے لیتا ہوں یعنی آدمی جو ہے تصویر کائنات کی منزل پر پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سورج ہے جس یعنی لوگ جو ہیں اپنے اپنے, اپنے اوزار اٹھائے دیں گے okay. کش تو اس میں ان اوزاروں کے چاروں طرف ایک حال حال نور بالکل بھڑکتا ہوا حالہ بنایا گیا اس حالیہ میں سے مزید شعائیں نکل رہی ہیں یعنی yani محنت کی تفدید دکھانے کے لیے اوزار کے ارد گرد حال بنایا گیا اس حالیہ میں سے مزید کرنیں نکل رہی ہیں جو پھر اوزاروں اوزاروں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور یہ والی کرنیں جو, جو اوزاروں کی شکل اختیار کرتی ہیں یہ محنت کی علامت اس مزید کرنیں نکلتی ہیں جو جس میں حروف ارجد ہیں علی جی دار ریسلنگ تو حروف اجد کی چھوائیں جو ہیں وہ آ, علم کی علامت ہوئیں اور پہلی والی جو چھوائیں تھیں وہ, وہ محنت کی تو میں کہنا اس میں یہ چاہتا تھا کہ علم اور محنت کے یہ وہ پتے ہیں جن سے آدمی تسخیر کائنات میں تسخیر کائنات کا کھیل نہ صرف کھیل سکتا ہے بلکہ کھیل کے جیت بھی سکتا ہے پھر میں نے درمیان جہاں تصویر اپنے اپنے کلائمیکس کے بعد اپنے انٹی کلائمکس کی طرف ہے آ گئی ہے بہت تو وہاں ستارے ہی ستارے ہیں تو وہاں لکھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایک تو یہ یہ, یہ واقعہ ہے کہ یعنی کائنات کی تو کوئی حدیں ہی نہیں کہیں بھی آدمی جائے تو اس کو اگلی منزلیں اگلے, اگلے جہاں نظر آتے ہیں پھر ایک تو یہ کائناتی حقیقت اس میں دوسرے یہ کہ یہ مصرعہ جو میں لکھا تھا یہ خود اپنی تربیت نسل کے لیے لکھا تھا کے کہ ساتھ کہنا تجھے بڑے بڑے کام کرنے ہیں یہ تو یہ کام جو ہے یہ تو اس کو اس کو تو ایسا سمجھو کہ چھوٹا سا چھوٹا سا جیسے لکھا سے اسٹیمپ ہوتا ہے ایسی کوئی چیز بنائیے تاکہ آگے کو سوچنے کی اچھا پھر ایک صورت اور بھی تھی سیارے جو گھومتے ہیں تو ہم انہوں کہتے ہیں اینٹی یعنی گھڑی کی سوئیاں جس سمت میں گھومتی اس میں وقت کا تصور دکھانے کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ مکان کے ساتھ ساتھ زمان کا تصور دکھانے کے لیے میں نے گھڑی بھی بنائی ہے تو اچھا ستاروں کی گردش کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف چھنس میں گھومتے ہیں ہم نے جو سوئی سوئیاں بنائی ہیں وہ اردو میں بنائی ہیں یعنی جہاں گھڑیوں میں گیارہ ہوتا ہے وہاں ہمارے ہاں ایک ہے اور جہاں مثلاً تین ہوتا ہے وہاں ہمارے ہاں نو ہے اور جہاں ایک ہوتا وہاں ہے وہاں گیارہ ہے اور سوئیاں بھی اسی طرح گھوم رہی ہیں جس طرح سیارے گھومتے ہیں تو اس میں یہ کہ اردو کا فارسی کا اور عربی کا جو رسم الخط ہے جو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف کو چلتا ہے اس کا اس کی صداقت کا ایک کائناتی جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر بعد میں شرارت کے طور پر اس میں پنجابی کی ایک روائی لکھ کر اس کو معنی منسوخ بھی کر دیا گیا تو اجازت ہو تو وہ روائی بھی رہی ہاری د دے مزدور دوزار داری د مزدور دوزار در قلم دے تلوار دے لکھ دیتی ہے اس پردے بچی مورت لکھ دیتی ہے اس, پردے ایوی مورد اس شہر دی مٹیا دین آپ کو مصور بننے کی شعوری طور پہ خواہش کب پیدا ہوئی لیکن میرا حفظ اچھا ہے مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کب سے یعنی نقاشی کرتا ہوں یا اس قسم کی بچپنے میں دوسرے قسم کی چیزیں ہوتی تھیں ایک کتابیں اپنی قلمی بناتا تھا کورس کے یعنی بہت بچپنے میں انگریزی کی اردو کی تاریخ کی جو کی یہ کتابیں حد یہ ہے کہ ڈکشنری اپنے اپنی قلمی ہوتی تھی ایٹلس بڑے بڑے دنیا کے نقشے بنتے تھے تو یہی سوال جو آپ آب نے ابھی کیا یہ مجھ سے بہت مرتبہ ہو چکا کچھ ایسی خواتین نے چند یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ صاحب کہیں تم کب سے بناتے ہو میں نے کہا بھائی یاد ہی نہیں لیکن جب انہوں نے بہت قریط کی تو کیونکہ وہ ایسی خواتین تھیں جو بال بچوں والی ہو گئیں ان کے لحاظ سے میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ بھائی مجھے بالکل نہیں یاد ہے میرا اندازہ تو یہ ہے اپنی اپنی صورت کو دیکھ کر کہ میں ویسے ہی اگر کاغذ واغ نہیں ہوتا تو ہوا میں ہی کچھ نہ کچھ ڈرائنگ کرتا رہتا ہوں تو یعنی میں پیدائشی طور پر مصدور ہوں اس کے علاوہ میں کچھ ہوں ہی نہیں پیدائشی طور پر تصاوی نہیں ہے بلکہ یہ خمیر میں ہے میں کچھ اور کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ایک مرتبہ یہ جواب بھی دی دیا تھا کہ بھئی اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ پورا معمور تلائی بمیں اس میں جتنے حسینانے ناس پرور ہیں اور جتنی اس میں دولت ہے سات فین تمہارا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم قلم کو یا برش کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو مجھے میں اس شخص کو یہ سوچ کر کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ کو یا قلم کو ہاتھ میں لگاؤں تو میں, میں اس پیشکش کو میں نے قبول نہیں کرنے کا اس کا دوسری صورت حال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساتقین دیکھو اگر تصویر بناؤ گے تصویر بنانا جرم ہے اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ پانچ کوڑے ہیں تو میں خالد تعزیانہ جلات کے نیلگن تصور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو یقیناً روکوں گا کہ بھائی تصویر نہ بناؤں مگر ایک افطراری کیفیت میں آ کر مجھ سے کوئی نہ کوئی یعنی تصویر کشی کا جرم جو ہے وہ سرد ہوئے بغیر رہ ہی گئیں صاحب کہتے ہیں صاحب غالباً یہ بھی سوال آپ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ کچھ نقدوں کا خیال ہے کہ آپ کے رنگوں کی تختی بہت محدود ہے ایک تو یہ جو بات مختصر سے مختصر لفظوں میں کہی جا سکتی وہ سادے سے سادے طریقے سے وہ بڑی اور دل سے نکلی بھی ہو تو وہ دوسرے دل پہ جا کے اثر کرتی ہے اور خالی لفاظی رنگین قسم کے لفظوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہو جس میں خلوص بھی نہ ہو جی تو میں اس سے بچتا ہوں یعنی میں سادے الفاظ سادہ خیال اور خلوص طریقے سے ادا کرنے قائل ہوں لہذا اگر مختصر الفاظ میں کوئی بات واضح ہو جائے تو اسی طرح اگر مختصر رنگوں میں کوئی بات واضح ہو جائے اور کیونکہ بنیادی طور سے بھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ میں میں, میں رنگ کا مصور نہیں ہوں بلکہ میں شکل کا مصور ہوں میرے یہاں رنگ جو ہے وہ اس کی ثانوی اہمیت ہے شکل کی جو ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے تو یعنی پھر یہ کہ میرے رنگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں ٹھیک میری میری شکلیں جو ہیں وہ متقلم ہیں یعنی شکل جس کو یعنی میری تصویر کو میری یعنی میری نقاشی کو بڑی آسانی کے ساتھ بتشی میں تبدیل کیا جا سکتا آپ کی جو شکلیں ہیں یا فارمز ہیں وہ ان میں ڈسٹورشن ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ میں فارم کو یعنی جذبیات میں نہیں سوچتا ہوں جی بلکہ مین حیثیت کل فارم کی فارم پورے میرے ذہن میں آئے گی جی خانہ خیال کے گھوپ اندھیرے میں فوراً ایک پوری فارم جو ہے چمک کے دکھائی دے گی یعنی ادب میں ہے بھی، میں اسے پھر وجود میں لاؤں گا تو ایک تو یہ پھر یہ کہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں اسے یعنی اس کو لمبا یا اس میں جو توڑ تو, تو اس کی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی کا کسی کا رسم کو خط ایسا ہے کہ وہ حروف کو لمبا لمبا لکھتا ہے کسی کا ایسا ہے کہ وہ حروف کو لمبا لکھنے کی بجائے مثلاً لیٹا ہوا لکھتا ہاں. پھر یہ کہ میں اپنی شکلوں کو توڑ پاتی ہوں ایک تو توڑنے کے کی مانویت ہوتی ہے قطر نظر اس کے کیونکہ اسپیس ہے ایک اسپیس میں ایک فی... اسپیس فیگر کے علاوہ جو جگہ ہے وہ اتنی یہاں میں جتنی فیگر بتا خود ہے تو اس کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے شکل کے دستوپا جو ہیں وہ وہ یعنی مختلف... اس اسپیس میں اس جگہ میں سمانے کے لیے گھٹتے اور بڑھتے ہیں صرف شکل کا مسئلہ نہیں ہے یورپ میں آپ کی جو ڈسٹارشن ہے کسی خاص فنکار سے یا کسی موومنٹ سے متاثر ہوئی ہو یا آپ کا سٹائل کسی سے متاثر ہوا ہو پہلے تو یہ بتاؤں کہ کہ میں اپنے ماڈل خود ہی ہوں جی یہ اعتراف کرنے میں اپنے آپ کو کوئی شر نہیں آتی جی اچھا خود اپنا وجود جو ہے وہ ایک الانگیٹیڈ قسم کا ٹھیک تو سب سے پہلے انسپریشن تو آدمی خود ہی ہوتا آپ نے اب مطلب میری انگلیاں ہیں تو اپنے نمونے کی ہیں اب میں اپنی انگلیوں کو اگر کتنے ریئلسٹک بھی بناؤں گا تو دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے اتنے لمبی انگلیاں اپنی طرف سے کوئی چیز میں تلاش تراش کر کی ہے اگر چیسن لیکن یہ کہ جیسے بائجنٹائن آرٹ ہے اس سے بہت دور جا کے کہیں نہ کہیں میری فارمز جو ہیں کیونکہ وہ بھی الانگیٹیڈ okay. ہیں بہت سے <coughs> الگری کو تھے وہ الانگیٹیڈ فیگرس بناتے تھے تو میں یعنی اپنا مزاج ہے جب جب میں خالص عیدل کی تصویر بناتا ہوں تو اس میں میں اپنی فگروں کو لمبا یا ضرورت کے حساب سے میں میں انہیں گت, گت, کتنا ہی چاہوں گول بھی بنا سکتا ہوں جیسا چاہوں اب مثلا منگلے کی جو تصویریں ہیں اس میں اس میں یعنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے جو آدمی بنے ہوئے ہیں یعنی فوک البشر بنے ہوئے ہیں کیکٹس ایک آپ کا بہت مشہور سمبل ہے اس کی وضاحت میں آپ کچھ کہیں گے یہ بات ہے تو سن اٹھاون انسٹھ کی میں نے کراچی ہے دور دراست دراز پینتالیس میل پر ساحل سمندر پہ اپنا کارخانہ بنایا ہوا تھا کارخانے جسے اسٹوڈیو کہتے ہیں تصویریں بنانے کا جی تو وہاں راستے میں تمام کیکٹس ہی کیکٹس تھے اور وہاں سمندر ایک طرف تھا اور دوسری طرف میں کیکٹس ہی کیکٹس کے بیچ میں آیا تھا یعنی میں کیکٹس ناگ پھنی کے جنگل میں زن... اپنی زندگی گزار رہا ابتدائی دور میں مجھے کیکٹس کی جو شکل تھی وہ بہت متاثر کرتی ہوتے ہوتے کیکٹس سے میرا ذاتی رشتہ ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ, کہ کیکٹس مجھ میں ہے اور میں کیکٹس میں ہوں ٹھیک جناجہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اندھیرے میں مثلا سونے کے لیے لیٹے تو اپنے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میرے میرے دستوں بازو میرے ہی ہیں یا کیکٹس ہی ہیں جب موضوع سے رشتہ جو تھا موضوع سے میرا رشتہ جب اس حد تک یعنی میں موضوع میں اور موضوع مجھ میں اس حد تک جب پیوست ہو گیا تو میں نے پھر کیکٹس کی تصویریں بنانی شروع کی تو کیکٹس میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جد و کی انتہائی درجے کے نامسائد حالات میں انسانی جد و جہد کی اور انسانی جد و جہد میں کامیابی کی ایک نشانی تھی کہ کیکٹس ایسے ماحول میں کہ زمین میں ریتا ہوتا ہے ریتے میں نمک ہوتا ہے دور دور پانی نہیں ہوتا ہے اوپر سے اوپر سے سورج کی انتہائی شدت کی کرنیں جو ہیں اور انتہائی گرمی اور تمازت میں ایسے حالات میں جس میں کوئی نباتات پیدا ہو ہی نہیں سکتی ایسے حالات میں یہ نباتات اتنی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ زمین کی تہوں کو توڑ کر نکلتی ہے اور توڑ کے نکلنے کے بعد اس کی نشو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اوپر جو جو بادل ہیں انہیں چھو لے گی تو کیکٹس کو میں نے انسانی یعنی کیکٹس کو ماحول کے اوپر زندگی کی فتح کی علامت بنا کے بنا کے کیا تھا یعنی وہ یعنی پھر اس تارے کی صورت میں انسانی جد و کی, کی علامت. صاحب, کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ زمانے میں نے گی. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ جو شعر ہیں ان کو لکھا جائے تو وہ شعر میں نے لکھے وہ شعر لکھنے کے بعد اس کے بعد رمضان یا مجھے پھر کوئی نمائش کرنی تھی کیونکہ میں مسلسل ہر مہینے نماز کر رہا یہ کراچی کا واقعی جی تو بات ہے یہ جی. جی. تو پھر میں اس فکر میں تھا کہ, کہ رمضان کے حساب میں اگر پینٹنگس ہوں گی تو کچھ ماہ مبارک میں ٹھیک نہیں رہے گا غالب کے جو شعر لکھے تھے وہاں سے مجھے یہ یہ یہ اعتماد کچھ کچھ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اگر خطاطی کرنی چاہوں تو کر سکتا ہوں اس کے بعد میں نے یہ خطاطی کی تو اس کو میں کہتا یہی تھا کہ یعنی معمور نقاشی کا باشندہ ہوں لیکن جیسے کوئی سیاح اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں سیر سیاہی کے لیے جاتا ہے تو میں اسی طرح سے خطاطی کے میدان میں آیا معمولۂ نقاشی سے شہر خطاطی میں ایک سیاح ایک مسافر کے طور پر آیا ہوں اور اس شہر سے اس شہر جانے میں غالب نے مجھے لفٹ دی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جب خطاطی کرتے ہیں تو آپ لفظوں کے جمالیاتی پہلو سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں ان کا غالباً اتنی اچھی طرح اظہار نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لفظ بعض حرف جو ہیں ان سے میں بہت محبت رکھتا ہوں بعض لفظ حرف ایسے ہیں کہ ان کی طرف اتنا مائل نہیں ہوں تو لفظ کی جمالیاتی شکیل سے یقیناً متاثر ہوتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لفظ کے جو معنی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے لفظ کے حروف کے پیچ و خم کو بڑھاتا ہوں یا گھٹاتا ہوں مثلا مجھے کاش لکھنا ہو جی تو کاش کا جو شین ہوگا وہ خالی ایک سپاٹ سا سپاٹ قوس ہوگا یعنی لیکن اگر گردش لکھوں گا تو گردش کا جو شین ہے وہ دائرے اندر اندر یعنی کنسنٹریٹ سرکل کے اندر سرکل ہوتے چلے جائیں گے تاکہ گردش کا مفہوم ادا ہو جائے آپ قرآن کریم کی آیات کی مصوری فن کے طور پہ کرتے ہیں یا اس اظہار فن میں عقیدت بھی شامل ہے پہلے تو یہ بتاؤں کہ خطاطی جب کرتا ہوں تو اپنی نقاشی کے تجربے کا جتنا جائز اور ناجائز فائدہ ہو سکتا ہے اپنی خطاطی میں اٹھاتا ہوں دوسرے یہ کہ کیونکہ اپنے ظاہر باطن میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں فن کی خدمت کے لیے خطاطی کرتا ہوں لیکن اس فن فن کی خدمت میں اس فن فن کی خدمت کے آٹے میں عقیدت کا نمک اگر شامل ہو یعنی عقیدت شامل ہوتی ہے لیکن صرف اتنی عقیدت شامل ہوتی ہے جتنا کہ آٹے میں نمک آپ تصویریں بنانے کے علاوہ شعر بھی کہتے ہیں کیا آپ کی شاعری اور مصوری ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور اگر منسلک ہیں تو کس طرح شعر میں جو میرا نقاشی یا خطاطی کا جو تجربہ ہوتا ہے یعنی تخلیقی تجربہ جو میرے اندر گزرتا ہے اس کو میں شاعری میں کہہ لیتا ہوں یا اپنے نقطۂ نظر کو میں شاعری میں بیان کر لیتا ہوں میں اپنی شاعری کو شاعری نہیں کہتا ہوں یعنی شاعری ایک لتیش جذبات کی چیز ہے تو میں صرف میرے جو تجربے ہیں اور جو میرے نظریے ہیں ان کو صرف منظوم کر دیتا ہوں اگر چیز منظوم ہو گئی تو اس کے معنی نہیں ہے کہ شاعری ہے میں اسے شاعری نہیں مانتا ہوں صرف اس کو اپنی شاعری کو میں ذاتی طور پر اتنی حیثیت دیتا ہوں کہ بہت سے سارے مختلف شاعر لوگ یا مصور لوگ اپنے فن اور اپنی زندگی کے اظہار کے لیے مثلاً خط لکھا کرتے تھے خط لکھنے والوں میں دو نام لیے دیتا ہوں مثلا غالب اپنا نظریہ حیات اور اپنا نظریہ شعر و شاعری اور اپنی زندگی کے بارے میں خط لکھ کے اظہار کرتے تھا تعرم انشن پہنغاب تھے تو وہ اپنے نظریہ فن اور اپنی زندگی اور اپنے آرٹ کے بارے میں جو جو کچھ کہتے تھے وہ اپنے بھائی تھیو کے نام خطوط میں کہتے تھے ان کا نظریہ راز ہو جائے اسی لیے اسی طرح میں اپنا نظریہ جو ہے وہ اخرم اور اخرب کی بہروں میں یعنی ربائی کی بہروں میں اس کو ادا کرتا ہوں اب جد میں جمال نو کا عالم آئے خطاطی کے میدان میں یوں ہم آئے زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ نئے ہم آئے خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے وہ حسن بھی لوہوں پہ ضرور آتا ہے مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے یہ کچھ روایت پرستی کے خلاف ابن مقلا اور یاقوت صدیوں پہلے خطاط گزرے ہیں بڑے زبردست طاعر کمال لوگ تھے دی دی اب ان کا طریقہ آج کل کی سلطانی وہ مطلق الانان بادشاہوں کے وقت کے خطاب تھے یہ سلطانی جمہور زمانہ میں دوسری طرح لکھتا ہوں اے مدیو لوح صفا دیتا ہے مجھ کو قلم قبلہ نما دیتا ہے بن مقلو یاقوت سے تم مانگتے ہو نہ چیز کو ہر چیز خدا دیتا ہے ایک نئی روش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا نئی رویش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا اب جت کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا؟ اب جت کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا اس نے تو سہاوا کی تھی بدلی تحریر یا کود کے میں خط کو بدل دوں تو ہے کیا ہم, ہم نقش کو پیچیدہ کیا کرتے ہیں پیچیدہ کیا کرتے ہیں اور حرف خمیدہ بھی لکھا کرتے ہیں ایسا مگر کرنے سے ہمیشہ پہلے گیسو مشیت کو چھوا کرتے ہیں قسمت میں مجھے پیش کیا تھا کیا کیا رد کر کے مگر میں نے لیا تھا کیا کیا مجھ میں تو تھی ایک خوے قنات ورنہ خواتین تو بندے کو دیا تھا کیا کیا آخر میں میں گزارش کروں گا کہ لاہور میں آپ نے کچھ پنجابی میں بھی شعر کہ مکھڑے دا نمک والا دے اے وال خاں قد بتنوں ترے نار مکمل وے کھان शीशे दे मैं शो केस बंद करके दिल आखदा फिर उस की ती मेरे नाल अधूरी कोई गल उस की मेरे नाल अधूरी कोई गल जिस वेले खतरनाक सी पूरी कोई गल کچھ غیر سی بیٹھے تمہیں نہ کر سکیا کرنی سی میں نہ لو دے ضروری ہوئی آخر بھائی ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی اس میں ہے یہی طرز عبادت ساقی ہم نے خد و خال کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی صاحب آپ سے مصوری اور فن خطاطی کے علاوہ آپ کی شاعرانہ تخلیقات پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ نے اپنے فن کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات بہم پہنچائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈیو ابھی آپ ملک کے مشہور مصورے جناب سادقین کا انٹرویو سن رہے تھے انٹرویو لے رہے تھے پروفیسر اعجاز الحسن ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف